عوام میں مشہور ہے کہ شب براز سے ایک دن پہلے عرفہ کا دن ہوتا اس دن اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو آزاد کر دیتا ہے اور ان کو اجازت دیتا ہے کہ جہاں بھی ان کو جانا ہو وہ جا سکتے ہیں کیا یہ بات درست ہے یہ اصل میں عوام نے اس کا نام عرفہ رکھا ہے عرفہ تو ذیل کے مہینے کی نو تاریخ کو کہتے ہیں کہ جس میں لوگ عرفات میں جمع ہوتے اس کا نام عرفہ اصل میں عموماً اس میں لوگ قبرستان جاتے ہیں اپنی جو انتقال شدہ حضرات ان کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں اور یہ جائز اچھا یہ خالی شابان ہی نہیں بلکہ پورے سالہ سال کرنا چاہیے ہماری ہاں جو یہ مشہور ہے کہ شابان میں قبرستان جائیں لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان پہ جانا ہی جائز نہیں بغیر ہم نے اس پر ایک پوری کتاب بھی لکھی ضیاء القرآن لاہور والوں نے چھاپی ہے مزارات اولیاء پر حاضری اور توسل ایک پوری الحمدللہ دلائل سے اس کو ہم نے بھر دیا اس کو دیکھا جا سکتا حدیث شریف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تمام ازواج میں باریاں تقسیم کی تھی آج میں تمہارے یہاں رہوں گا تمہارے یہاں رہوں گا یہ حضور کا عدل تھا جس دن شب برات تھی اس دن آپ کی باری تھی ٹھہرنے کی ام مومنین حضرت آشا صدیقہ کیا اب رات جب آدھی گزری تو ب بشریت حضرت صدیقہ نے ایسے بستر پر ہاتھ مارا حضور علیہ السلام کو نہیں پایا تو ایک بشری تقاضا تھا ان کو یہ گمان ہوا حضور مجھے چھوڑ کر کسی اور زوجہ کے یہاں چلے حالانکہ آج باری تو میرے یہاں کی ایک بشری تقاضا بہرحال وہ نکلی تو کوئی اتنا بڑا کوئی محلہ نہیں تھا بہت چند حجرے تھے ان میں تلاش کی یا حضور کو کہیں نہیں پایا اب سوچا کیا کیا جائے تو بقی شریف چلی گئیں جب بکی شریف گئیں تو حضور علیہ السلام کو بقی شریف میں پایا اور ایسے ہاتھ اٹھا کر حضور علیہ السلام تو سلام دعا فرما رہے تھے اب جب حضور کو پا لیا تو اب کیا, کیا انہوں نے ہلکے پیر دوڑتے ہوئے فاصلہ طے کر کے آ کر کے سو گئیں کہ حضور کو شاید پتا نہ لگے حضور علیہ السلام تھوڑی دیر گھر آئے گھر آنے کے بعد سانس کا نشیب و فراز جب دیکھا تو فرمایا صدی کا کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ نا کرے گا کیا تم سمجھی شاید میں کسی اور غور جا کے یہاں چلا گیا تو اس دن حضور کا قبرستان جانا ثابت اور یہ بھی ثابت لوگ کہتے ہاتھ اٹھا کر دعا, کر دعا نہیں کرنی چاہیے قبرستان میں تو پوجا ہو جائے اللہ کا پناہ خدا کے بندے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اس کا پوجا سا کوئی دور تک کا بھی تعلق نہیں دعا میں چاہے قبرستان جائیں بعد لوگ کہتے ہیں جی کے بعد کہ دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اس لیے کہ کھانے کی یہ پوجا ہو جائے اللہ اکبر ابن ماجہ شریف جو سیاح ستہ کی حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث شریف جو ایمان کو تازہ کر حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کی بیشتر مقامات پر ہاتھ اٹھائے تو حدیث شریف ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ و قبط کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارو قبط اتنا غیرت والا ہے کہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہاتھ کو خالی لوٹائے جب تک میں اس میں کچھ عطا نہ کر دے اس لیے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنی چاہیے اور دعا کہیں بھی کی جائے او دو اون استجیب مجھ سے مانگو میں تمہیں اتا فرماؤں گا تو صرف اسی دن نہیں بلکہ اور دنوں میں بھی قبرستان جایا جائے یہ موت کو یاد دلاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ کرو کر فر والے جن کے ڈنگو زمین آسمان گونجداد کہاں پڑے ہوئے اس سے موت یاد آتی آخرت کی آدمی کو فکر ہوتی اس لیے گاہے گاہے قبرستان جایا جائے, جائے خصوصا اپنے والدین کی قبر پر ان کی قبر پر جانا بے حد ضروری ہے اور یہ باعث سے برکت اب آئیے ان کی ارواح کے بارے یہ ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے دقیق عنوان اور بہت طویل عنوان رو کیا ہے ایک مرتبہ بعض روایت میں کفار اور مشرقین سے پوچھا یہ روح کیا ہے آپ خاموش ہو گئے اس کے بعد وہی نازی ہوں وہ یس النا میرے حبیب یہ پندرہواں پارا سور بنی اسرائیل میں آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے فرما کلی روح آپ فرما دیجئے کہ روح جو ہے من امر رب یہ امر رب ہے ما اوتی تم من علم اللہ تمہیں علم دیا گیا مگر تھوڑا قلیل اچھا یہ تو ہو گیا اب آئیے جب آدمی کا انتقال ہو جا تو روکا ہوتی ہے ہمارا نظریہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ دو جگہیں ایک ہے سجین یہ جہنم میں کفار مشرقین کی اروا وہاں قید کر دی جاتی سج کہ معنی سجین جیل کو کہتے جیسے حدیث شریف میں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن حضور فرماتے دنیا مومن کے لئے جیل خانہ ہے تو سجین جو ہے وہ جیل خانہ وہاں قید ہو جاتی ہیں اور مومنین کی ارواز جو ہیں اس کا مقام علیین اور پورا نام اس کو کہا جاتا ہے عالی علیین تمام مسلمانوں کی ارواز جو ہیں وہ وہاں رکھی جاتی ہیں مگر تمام مسلمانوں کی اروا اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ تصرف کی طاقت دیتا ہے کہ ساری دنیا میں صرف یہ شب ہی نہیں ساری دنیا میں جہاں چاہیں سیر اور سیاحت کرتی رہتی ہیں ساری دنیا میں اور جب آپ قبر پر جائیں تو فرمایا مردہ پہچانتا اور اس کو تسلی ہوتی ہے جیسے اگر باپ کی قبر میں تو باپ کو تسلی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آج میری قبر پر آیا ماں اگر قبر میں ہوں تو اس کو تسلی ہوتی کہ میرا بیٹا جو ہے آج میری زیارت اور میرے اصال ثواب کے لیے آیا تو بے شمار اس کے عزیزان گرامی فائد اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا پورا رسالہ ہے اے تان الروا اس میں ساری تفصیل کو بیان کیا اور ایک اور مفصل کتاب ہے جس کا نام ہے حیات بڑی ضخیم کتاب ہے اس میں بھی بے شمار مسائل امام غزالی رحمت العلیہ نے بھی کتاب روح ایک تصنیف فرمائی وہ بھی ہمارے پاس موجود اس میں بھی بے شمار اس کے مسائل ابن قیم جو اپنے زمانے کا ہمارے مسلک سے اختلاف رکھنے والا بہت بڑا امام گزرا اس کی بھی کتاب روح ہے جس میں اس نے روح کا ذکر کیا فاضل بریلی رحمۃ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ یہ ارواح جہاں چاہتی ہیں سیر و سیاحت کرتی ہیں بلکہ یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ انتقال کے بعد اپنے گھر آن کر کے دیکھتی ہیں کہ جو مال و دولت ہم نے چھوڑا یہ ہمارے بچے ہمارے اعزا کچھ ہمارے لیے اسال ثباب بھی کرتے یا نہیں کرتے اور آج کل کی اولاد تو کہتی کہ اسال ثواب ہی آ رہا ہوں وہ تو جائز ہی نہیں تو آپ کیا کرتے ہوں کہ ماں باپ کی اروا جب گھر آئے تو وہ بالکل سیر و سیاحت کرتی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکے علامہ عبد الوہب شارانی تصور کے بہت بڑے امام وہ فرماتے ہیں کہ آدمی پر موت آئے روح جب اس کے بدن سے نکلتی ہے اس کی مثال ایسی جیسے کہ آسمان پر پرواز کرنے والا پرندہ ایک پنجرے میں بند ہو اب وہ کہاں تک اس کی دوڑ ہوگی پنجرے تک مگر جب پنجرے سے اس کو نکال دیا جائے تو اس کی دوڑ کہاں تک ہوتی پھر تو وہ بادلوں پہ پر پرواز کرتا تو مسلمان کی روح کی مثال بھی ہے کہ جب تک وہ جسم میں ہے ایک طرح سے قید اور جسم سے جب نکل جائے تو وہ اس کی پرواز بے انتہا بڑھ جاتی جہاں چاہتی وہاں وہ سیر و سیاحت کرتے پھر اپنے منصب کے مطابق عام مسلمانوں کی اروا ان کا حکم اور ہے. اولیاء کی اروا ان کا حکم اور انبیاء کی اروا ان کا حکم اور ہے. تو آپ دیکھیں میرا شریف بخاری میں حضرت انس ابن مالک کی بڑی مفصل حدیث جس کا نام ہی حدیث ہے میرا ہے اور مسلم شریف میں جو حدیث ہے اس میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں شب میرات موس علیہ السلام کے قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہا تھا میں بیت المقدس پہنچا تو مجھ سے پہلے وہاں کھڑے وہ مرحبا مرحبا کہہ کے میرا استقبال کیا میں جب چھٹے آسمان پہنچا تو وہاں موس علیہ السلام جبریل علیہ السلام نے آگے بڑھیے اور ان کو سلام کیجئے یہ حضرت موس علیہ السلام تو بزرگوں کا تصرف جو ہے ان کی شان کے مطابق پھر ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تال وہ فرماتے ہیں بزرگان دین کی اروا ہونا اجساد ہونا اجساد ہونا, اجساد ہونا اروا ہونا بزرگان دین کے جسم جو ہیں وہ کبھی روح کا کام کرتے ہیں ان کی روح جو ہے وہ کبھی جسم کا کام کرتی ہوتی روح ہے مگر ہمیں ایسے پتا چلتا ہے کہ بالکل سراپا وہ بزرگ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں اور اس پر ہم نے اپنی کتاب تبسل میں ذکر کیا ہے تفصیل وہاں پڑھ لی جائے چلیے یہ ہو گئی صاحب